ایک سوال پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ یہ ختم سیف جو دلواتے ہیں لوگ اور اندر کھانے پینے کی چیزیں وغیرہ رکھتے ہیں یہ جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں ان کو رکھنے کا کیا مقصد ہوتا ہے یہی سوال سے میں نے ابھی ایک اور ہوں میں یہاں پہ وہاں میں نے پوچھا تھا تو انہوں نے تو مجھے یہ کہا کہ اس کا کوئی مطلب مقصد وغیرہ نہیں ہے یہ بزنس ہے اور ویسے دعوت کر لینی چاہیے مگر کھانا جو ہے وہ مکویے دماغ اور پلیز ذرا جی جی مسئلہ یہ ہے اجنبی بھائی مجھے یہ نہیں پتا کہ آپ ہمارے روم میں اجنبی ہیں یا اس روم میں اجنبی ہے جس میں آپ چلے گئے تو میرے بھائی کھانے والی چیزوں کا مقصد تو کھانا ہی ہوتا ہے کہ کھانے والی چیزیں رکھی ہیں تو ان کا مقصد کیا ان کا مقصد کھانا ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چیزیں آتی تھی آپ دعائیں خیر فرماتے تھے دعائیں برکت فرماتے تھے اور وہ بچوں کو کھانے کے لیے دے دیا کرتے تھے اس طریقے سے یہ تو الحمدللہ سنت سے ثابت ہے امام امام چرن نے اپنی کتاب شمائل میں اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ جب بھی انسار کی کوئی چیز نئی فصل آتی تھی کوئی فصل پھل پکتا تھا تو وہ پہلی فصل آقا کریم کی بارگاہ میں لاتے تھے اور آقا کریم سرسو پر دعائے برکت فرماتے تھے اور اس کے بعد بچوں کو بلا کر تقسیم کر دیتے تھے اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ حضرت جابر کے گھر آقا کریم سرسو تشیل آئے دعائے خیر فرمائی کھانے پر ہنڈیا میں دوبے دہنے پاک اور کہا کہ دس دس شادی آئے اور آ کر کھائیں تو ستر سے اوپر صحابہ رام نے وہ کھانا جو تھا وہ کھایا تھا اس طریقے سے بے شمار بات یاد ہے کہ آکا کریم علیہ وسلم سامنے کھانا رکھ کے ان پر دعائے خیر فرمایا کرتے تھے ان پر پڑا کرتے تھے اور اس کے بعد آپ کھانے کے لیے لوگوں کو دیا کرتے تھے اس میں برکت ہو جاتی تھی اب یہ لوگ کہتے ہیں جی تم بھی رکھتے ہو کھانا بھرتا تو نہیں بھائی دیکھیے دعا مانگنا سنت ہے بڑھنا آکا کا معاوضہ ہے رب کی قدرت ہے ہم اگر دیکھے پڑھتے تھے تو رب کا دیدار کرتے تھے دیتے ہمیں نظر نہیں آتی نماز پر نہیں چھوڑ دیں اس لیے ہم وہ تو کریں گے جو آقا نے کیا آگے بڑھانا جو ہے وہ اللہ کا کام ہے بڑھا دے اور ویسے بڑھا دیتے آپ بھی الحمدللہ اللہ کا نام لیا جائے کھانے پر تو رب بڑھا دیتا ہے اس میں کوئی شاک شب نجائش نہیں ہے اب یہ کہ ختم میں کھانے سواد کے س... اے... نل میں یا سارے سواب کے لیے کھانا تو یہ عجیب مسئلہ بھائی یہ بھی عجیب نہیں ہے پانی ہم رکھتے ہیں تو پانی کی دلیل کیا ہے کیا ستا ابو دو ہے حضرت بن معاد ربی اللہ تعالیٰ والدہ نالدہ فوت ہو گئی تو آقا کریم صلی اللہ سر اس کی بات ہے یار صلاح میری والدہ فوت ہو گئی ہیں کیا میں ان کے لیے کوئی صدقہ کروں تو ان کو سواب پہنچے گا میرے آکا نے بنایا ہاں سواپ پہنچے گا تو عرض کی یارس اللہ کون سا صدقہ کروں تو خراب پانی اچھا صدقہ ہے تو آپ نے کنواں کھدوا دیا اور کنویں کا نام غیر اللہ پہ رکھ دیا بے رولے امے سعدین یہ ام کی ماں کا یہ سعد کی ماں کا کنواں ہے حضرت سید نہ ہی واقعہ دوسرا ہے جو سید اس میں ہے کہ باغ تھا آپ کا نکھراب پانی کے ساتھ آپ پھل فروٹ بھی رکھ لیتے ہیں اور لوگوں کو یہ بھی اعتراض ہوتا ہے ہم ایک گلاس رکھیں تو اعتراض ہے وہاں پورا کنواں ہے کوئی اعتراض نہیں یہاں ہم چند یعنی پھل کے ٹکڑے رکھیں تو لوگوں کو اعتراض ہے اور وہاں کیا ہے کہ وہاں حضرت سادھ آتے ہیں اور پورے کا پورا باغ مخراف باغ جو ہے وہ یعنی اپنی والدہ کے نام پر اللہ کی راہ پر دیتے ہیں باغ میں کھجورے بھی ہوتی ہیں انگور بھی ہوتے ہیں اور بھی چیزیں ہوتی ہیں تو آقا کریم صلی اللہ وسلم کے سامنے وہ بال جو تھا وہ اپنی والدہ کے سال سب کے لیے انہوں نے پیش کر دیا اب یعنی کھانا بھی رکھا جاتا ہے تو ابن حشام آئے ارد کی میرے والد فوت ہو گئے انہوں نے کہا تھا میرے مرنے کے بعد سو اونٹ میرے اسالے سواب کے لیے ذبح کرنے میرے بھائی نے تو پچاس کر دیے تو میں نے کہا جب تک میں آقا سے پوچھوں گا نہیں میں ذبح نہیں کروں گا تو آقا کریم نے کہا اگر مسلمان ہے اگر مومن ہے تو کر دو اس کو پہنچے گا تو اس کا مطلب مومن کو اگر آپ یعنی سالے سواگ کریں ان کو گوشت کے لیے چاولوں کے لیے پانی کے لیے پھل کے لیے جو آپ چاہیں وہ کریں تو وہ آقا کریم کی سنت سے ثابت ہے حج کریں وہ بھی پہنچتا ہے روزہ رکھیں وہ بھی پہنچتا ہے صدقہ کریں وہ بھی پہنچتا ہے جیسا دشی میں آتا ہے کہ ایک آ, جنتی آدمی کا رتبہ بڑھتا ہے تینا ابو را سے روایت ہے آقا کریم سو نے فرمایا تو پوچھتا ہے باری پہلے کس لیے میرا رتبہ بڑا تو کہا جاتا ہے تیرے بیٹے نے تیرے لیے دعا مانگی ہے یا اس نے صدک کیا ہے تو اس لیے آقا جب تم مردوں کے نام صدقہ پہاڑ کی طرح بن کر جاتا ہے تو میرے بھائی یہ بدعت نہیں ہے یہ صحابہ کران کرتے تھے صدقہ کرتے تھے ابن ابی شہبا جلد نمبر تین کتاب الجنائز میں حدیث موجود ہے امام شعبی رحمت اللہ تعالی کہتے ہیں کہ انصار صحابہ کرام سات دن تک مرنے والے کی طرف سے صدقہ کیا کرتے تھے صاحب جانا کرتے تھے امام خلال نے روایت نقل کی امر بال المنکر کتاب نے البانی وادی نے ایک صنعت پر اعتراض کیا ضعف جی ہے دو سندوں کو چھوڑ گیا جو صحیح ہے تو صحیح دو سندے ہیں اس میں کہ انصار صحابہ جو تھے وہ مرنے والے کے بعد اس کی قبر پر جاتے تھے قرآن پاک پڑا کرتے تھے حضرت سید نہ ایمان البنایا میں لکھتے ہیں اور اسی طریقے سے ایمان مقدسی جو ہیں وہ اپنی کتاب المبنی میں لکھتے ہیں اور ان سے پہلے ایمان ابو عبداللہ مقدسی یہ چھٹی سدی ہزری کے آدمی ہیں محدث ہیں وہ لکھتے ہیں کہ صدا سے یاسا و یا کرنا کلرین و مصرین مصرین کے سدا سے ہر دور میں ہر شہر میں لوگ اکٹھے رہتے ہیں اور مرنے والوں کے لیے ہر شہر میں قرآن خانی کرتے ہیں صدقہ کرتے ہیں بلا یون کر اور کسی اور کسی منکر نے اس کا آج تک اعتراض نہیں کیا یہ اجماع کی طرح ہے یہ تو میرے بھائی یعنی صاحبہ سے صحابہ تکھانا آگے رکھ کے دعا مانگنا راکہ کریم سے سابت جو دعا مانگے قرآن پڑے گا اس کا علیحدہ سواب ہے اور جو آپ یعنی کیا نام ہے کھانا تقسیم کریں گے اس کا علیحدہ سواب ہے دونوں کا علیحدہ علیحدہ سواب ہے صدقے کا علیحدہ پڑھنے کا علیحدہ جی ہمارے بھائی ہیں بیسٹ آف لک بھائی وہ ہیں